الحمد اللہ نبی وسلط وسلم بات ہو رہی تھی نیت کے متعلق نیت کی وجہ سے ایک کام باعث خراب ہوتا ہے اور وہی کام نیت کے خراب ہونے کی وجہ سے ناجائز ہو جاتا ہے اس کی ایک مثال سمجھ میں عہدہ عہدے کا مطالبہ کرنا اگر تو نیت ہو صرف کہ عہدے پر براجمان ہو جاؤں عہدہ مجھے مل جائے اس کی عرض اور لالچ ہو تو یہ شریعت میں نہ جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ عہدے کا حریص اور لالچی ہوگا ہم اس کو عہدہ کبھی نہیں دیں اس کو ذمہ داری کبھی نہیں دیں اس اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جا آنے ارسیلاتی وانا میں اب سادہ لاہ میں دو بھوکے پھیڑیے انہیں اگر بکریوں کے ریبڑ پر چھوڑ دیا جائے تو وہ بکریوں کے ریبڑ کا اتنا کام خراب نہیں کرتے اتنی تباہی اس میں نہیں مچاتے جتنی تباہی مال اور کی ہرس انسان کے دین کی مچا دیتا ہے دو چیزوں کی لالچ اگدے کی اور مال کی لالچ جتنی تباہی انسان کے دین کی مچاتی ہے اتنی تباہی دو بھوکے بھیڑیے وہ بکریوں کے ریوڑ کی بھی نہیں مچاہ دوسری طرح تمام اور لالچ اہدے کی نہیں نیت اصلاح کرنے کی اور اصلاح کی خاطر اختیارات کو حاصل کرنے کا یہ شریعت میں ممکن ہے سیدنا یوسف علیہ وسلام کو جب مصر کے بادشاہ نے کہا کل کہ یوم امین آج کے دن تو ہمارے نزدیک بڑا مکین ہے صاحب مقام ہے اور عزت والا ہے امانت دار ہے تو انہوں نے کہا جعلنی علا انی حفیظ علیم مجھے وزارت خزانہ دے دیں میں خزانے کی حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور اس کے بارے میں خوب اچھی طرح سے علم رکھنے والا بھی یوسف علیہ اللہ کو نے خزانہ وزارت خزانہ کا عہدہ بولیے خزانہ بننا خود منتخب کیا اپنے لیے اس کی وجہ کیا تھی حفیظ القلیم کہ تم پر جو تحت خالی آ رہی ہے سات سال شادابی کے اور اس کے بعد سات سال تحت خالی کے ہیں تو کیسے شازادی کے سالوں سے فائدہ اٹھا کے اور تحت کے سالوں میں گزارا کرنا ہے اس کے بارے میں میں خوب اچھی طرح سے جانتا ہوں اور میرا مقصد خزانے کو لوٹنا نہیں حقیق میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں نیت کا فرق کہ نیت اگر صرف اقتدار اور عہدے کی لالچ اور حرس ہو تو یہ ناجائز اور غلط اور اگر نیت اور ارادہ ہو کہ جو کام خراب ہو رہا ہے بگڑ رہا ہے اس کو میں ہاتھ میں لے کے اور سنوار دوں اور بہتر درست کر دوں تو یہ عمل شریعت میں ممدو اور جائز ہو جاتا ہے تو نیت کا بڑا عمل دخل ہے انسان کے آغاز کا یہ جس قدر بہتر ہوگی اسی قدر اجر اور شواب کی باعث بنے گی اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے توقیق